میرے مرشد محبوب سیدی حسن محبوبی مرشدی اکبر صاحب رحم کے میرے اڑاد عنوان تو دیکھیے وجدافری ہیں لیکن جب اشعار سنتے ہیں اللہ کی محبت میں جوش بھی آتا ہے اللہ کی محبت جس میں معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر سب جوش ٹھنڈا کیوں آ جاتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ذکر و معاملات اپنے پورے اس میں کوتا کرتے ہیں یا اصلاح اخلاق میں بھی ہماری کمزوری ہے جب تک اصلاح اخلاق نہیں ہوگی تو ہمارے بزرگوں کے کی کیا علوم ہے کہ کیفیات مقصود نہیں بلکہ اصل تو عمل ہے عمل اگر نہیں تو کیفیات کسی کام کی دھوکہ ہے عمل اگر بغیر کیفیات کے ہو تو نجات کے لیے کافی ہے نجات عمل سے ہی ہوگی بشرط قبول اور بشرط موافقت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اصل کام کرنے کا جو ہے وہ جوش حاصل کرنا کیفیات کا حاصل کرنا نہیں ہے بعض لوگ اسی دھوکے میں مبتلا ہو کر حضرت والا نے مبتلا یہ نہیں فرمایا کہ دھوکے میں مبتلا ہو کر اصل کام سے رہ گئے اور اللہ سے محروم چلے گئے لہذا محض کے احتیاط کو حاصل کر کے سمجھ لینا کہ ہم کچھ گئے یہ نہایت حفاقت کی بات ہے اگر ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں یا ذکر و معمولات میں سستی ہے یا ابتدائے احوال اور ابتداء تجویزات میں سستی ہے یا کوتاہی ہے تو اصل کام تو یہی ہے کہ کوتاہیوں کو دور کرنا ہمت کر کے عمل کیے جانا اور قبولیت کے فریادی رہنا یہی راستہ اللہ کو پانی کا ہے محض احتیاط سے اللہ کو نہیں پایا جاتا احتیاط محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے احتیاط حاصل ہونا نعمت ہے لیکن اگر اصل کام ہی نہ کیا تو وہ نعمت اس کام کے بغیر یہ فائدہ ہے اس لیے ان اشعار کو ہم توجہ سے محبت سے سنیں بھی لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اس کیریئر سے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ ہم اصل کام کرنے لگ جائیں تب تو بات ہے ورنہ محض کیریار ہے اور دھوکہ ہی ہے ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں خوب ترقی یافتہ ہوگئے لیکن ہوگا کیا کہ معلوم ہو قدانا خاصہ زمین زمین پر ہی ڈرے رہے اس کے میرے کو اڑا دے یا تو جلوے سے پردا اٹا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے یا تو جل کو پتہ یا تو جل وے سے پردا دے یا تو پردے کو جلوا بنا دے یا تو پردے کو جلوا بنا دے اس کا کوئی پردہ تھا دے اس کا کوئی پردہ تھا دے تارم کو مجنو بنا دے اس کا کوئی پردہ دے کا کوئی سارے عالم کو مجموعہ بنا دے سارے عالم کو مجنو بنا, بنا دے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ اثر ہے کہ حجی پاک میں ہے کہ اگر کوئی بھول اپنے اپنا جو آنچل ہے اس کو لہرا دے اور زمین پر تھوک دے تو سارے سمندر کا کڑوا پانی جتنا پانی سمندر کا ہے سارے کا سارا میٹھا ہو جائے اس, کے اس کا لابھ ایسا ہے کہ اس کو ایک تھوک دے اگر پانی میں سمندر میں سارا سارا سمندر جو ہے میٹھا ہو جائے سارے سمندر کا پانی تو قالت عالم کا کیا عالم ہوگا جب دل جائیں گے تو کیا مٹھاس کیا حلاوت ہوگی حسن کا کوئی پردا اٹھا دے سارے عالم کو مجلو بنا دے یا تو جلدی سے پردا اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا تو پردے کو جلوہ بنا دے ہوش کے میرے پورز اڑا دے ہوش کے میرے پورز اڑا دے میرے के मेरे دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے اس کے میرے پوردی اوڑا دے اپنا دیوان مجھ کو بنا دے کے میرے پور دے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے یا تو چل دے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو بنا دے اشک میں کون دل بھی ملا دے اشک میں کون دل بھی ملا گے اشک میں کون دل بھی ملا, دے دل, بھی ملا دے دل کا اثر اب دکا دے عشق میں کون دل بھی ملا دے سونے دل کا آسر اب دکھا دے یا تو چل سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے مجھے اب ریا کو مجھے اب ریا کا پسند یا کپ سے مجھے ابر کر یا یا تو ہی کو گلشن بنا دے یا ہی کو گلشن بنا دے یا تو سے کر اٹھا دے تو پر دے کو چلو نگے حسن دعالم زمین پر آگے حسن دعالم زمین پر آگے حسن دعالم زمین پر غلم دہر کو جگمگا دے رو جگمگا دے آپ کے حسن دعل زمین بند غلم دے دہر کو جگم گے بہان بن رہے ہیں نہ کوئی ارے اگر نقلی جو بھائی نقلی جوش دکھانے سے بھی کام چل جائے گا نقلی دکھا دوائی ہم بھی آپ بھی ہم بھی نقل کر رہے ہیں آج آپ لوگ بھی نقل کر دو سر والا میسا رہے تھے شیر بہت پڑھتے تھے کماتے تھے کہ نقلے ارشادات مرشد می کو نقل ارشادات مرشد می کون آچے آج ہردم مردم ہر کونت بولی نہ آچے مردم ہر کونت بولی جیسے بندن تو آدمی جو کچھ کام کرتا ہے بندر اس کی نقل کرتا ہے تو میں تو بندر کی طرح نقل نقل ارشادات مشرق کر رہا ہوں فرمایا کہ نقل کی برکت سے لیکن کیا حجب اصل کی برکت سے لیکن کیا حجب نقل سے بھی ہو وہی ہے تو نقل نقل سے بھی کام بن جائے گا بھائی جیسے حادی से बात ہے کہ ان کو پہل لمطب کو تباہ کرو اگر رو لیکن اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا دو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایسی رحیم ذات ہیں ایسی محبت والے ہیں کہ رونا چونکہ اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو نقل سے ہی کام بنا دیتے ہیں ذرا ذرا سے بہانوں سے بڑی بڑی انعامات سے نواز دیتے ہیں بہانے چاہیے رحمتہ بہانمی جو ہے اللہ کی رحمت بہانے بہانے ڈھونڈتی ہے اس کی کسی طرح نوازنا ہے ورنہ دنیا میں بھیجتے نہیں گئی دنیا میں کیوں بھیجتے نوازنے کے لیے بھیجا ہے ذرا ذرا سی رحمت ذرا ذرا سی بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح میں اپنے بندوں کو نواز جو باپ کی محبت ہے ماں کی محبت ہے اولاد کے لیے کہ کس طرح ہماری اولاد راحت سے رہے آرام سے رہے اور طرح طرح سے اس کے آرام کا اور ایش و آرائش کا آسائش کا خیال رکھتا ہے خیال رکھتے ہیں ماں باپ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ محبت فرمانے والے نوازنے والے ہیں بہانا رتبہانا تو بنے کچھ رحمت حق بہا نمی جو ہے رحمت حق بہا نمی جوہد کہ اللہ کے رحمت شراہیت قابل نہیں ڈھونڈتی اور بڑے بڑے وجاہدات نہیں ڈھونڈتی بلکہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ نواز دیتے ہیں کے حسن دعالم زمین پر آ کے حسن دعالم زمین پر حسنے دو زنی پر کو جگمگا دے ظلم دے دیر کو جگم دے آگے خوش نے دومن دے دیر کو جگم داد یا کو جلدی سے پردا اٹھا دے یا تو پردے کو جلوا بنا دل کی حسرت سے ہو دل مغن دل کی حسرت سے ہو دل نہ مغل حسرت سے ہو دل کامل ملا دے کامل ملا دے دل کی حسرت سے کاش ہمارے دین میں یہ پابندی نہ ہوتی کاش یہ نہ ہوتا ایک ایک ایک سال دو سنایا کہ انہوں نے جو تو یہ دل میں یہ ہوا کہ عیسائی مذہب جو ہے اس کو بہت اچھا ہے ایک ہی ایک ہی غسول سے کئی دفعہ صحبت کر سکتے ہیں اور دین میں جو ہے ہمارے لیکن چاہتا رہا ایسی ایسی بات سے بہت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اپنا دین سب سے پیارا سب سے کامل ہے ربیعب اللہ قبل اسلام دین ہوں قبی محمد نبی بل صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنے دین کو اپنے دل जान جان जान में جان میں بسا لو اور سمجھ لو کہ ہماری کامیابی اور ہماری انتہائی کامیابی اور ترقی کا راستہ دین ہی ہے شی دینی کے اندر بے है تو خود جہالت ہے اور اس है سراسر نقصان ہی نقصان ہے لہٰذا گناہ کی حسرت بھی نہ ہو کہ کاشیئر ہم گناہ کر لیتے دین میں یہ کاشی پابندی نہ ہوتی حسرت بھی نہ رہے. بالکل تسلیم کامل ہو کہ اس ہر حکم میں شریعت کے ہر حکم میں ہمارا فائدہ ہے دل کی حسرت سے وہ جو یہ جلی بات پیدا ہوتی ہے اسی ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کا ہمیشہ ساری زندگی اللہ کی محبت ہی کا مضمون رہا کہ اللہ کی محبت دل میں آ گئی تو بس سارا کام بن جائے گا کیونکہ جب اللہ کا علم دل میں آ جاتا ہے تو قلب کے اندر جتنے ہنس و خاشاک ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ تمام کھیر کانٹے کو جلا جلا کر راک کر دیتا ہے تمام غیر اللہ کو دل سے نکال دیتا ہے دل کی حسرت سے دلی حسرت سے ہو دل نمگن دلی حسرت سے ہو دل نمگن جانے تسلی میں کامل پیلا دے میں کامل دے تو جل میرے سے پردہ دے یا تو کر دے کو جل بے میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت سوارے کام کی بن جائے کام صحیح ٹھکانے پہ لگ جائے میری مٹی کو کر دے سو میری مٹی کو کل دے سو عرت اب تو میرا کون دے عشق اب تو تیرا کو دے. دے میری مٹی کو کر دے میرا ہو بہانے یا تو جل میں سے پردا دے یا تو پردے کو جلد بنا دے یا تو یہ شاہ جس کی جس مقام سے کس شوال کی ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بلا شکر تصور نہیں کر سکتے لیکن کیا کریں یہ بس وہی نقل ارشادات مشیر ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے فضل سے ہم فضل فرما دیں اپنا تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ کو ہم کو بھی کچھ عطا فرما دیں شاد کی درد میری کو میری مٹی کو کر دیس میری مٹی کو دے سواد ایشو اب تو میرا کو بہاد عشپ اب تو میرا کو دے لو کو دل اکرے تش لب کو لانی اپرے تشن لو کو کا سمندر دلا دے سمندر تو سمندر کے سمندر پیے ہوئے بھی پھر سمندر اللہ کا راستہ لا محدود ہے میں حضرت والے ہی کشتر ہماری درد پسندی کی انتہا اختر ہماری درد پسندی کی انتہا ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج اللہ کا کتنا بھی حاصل ہو جائے پھر بھی دل تڑپتا رہتا ہے یا اور مل جائے اور مل جائے اور, مل جائے اور جس نے اللہ سے کوئی پڑک کے نہ مانگا اس نے بڑی اپنے ساتھ بڑا نقصان کیا ہے بڑی ذرائع یہ اللہ تعالیٰ ایسی کریم ذات ہے کہ جب وہ ان کا, اراد، ان کا ارادہ ہو جائے تو بس بڑے بڑے سو سالہ سو سو سالہ کافر بھی فخرے اولیا بن جاتے ہیں جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبرے سے ست سال گبرے ست سال خبرے اولیاء اولیاہ اللہ تراہ سے کم کم کو کر کے سے ایسے بیس خط انتہا مانگو اپنی نالاچیوں پر نظر نہ کرو اس معاملے میں اللہ کی خیال کرم پر نظر کرو اپنے آپ کو تو نالایشی سمجھو لیکن اللہ تعالی کی کرم پر نظر رکھو ان کا کرم اور ان کی رحمت جب جوش میں آ جائے تو بس بڑے بڑوں. بڑے بڑے کافروں کا بڑے بڑے پیشیوں کا کام بن جاتا ہے اکرے تشنا لب کو دانی اکرے تشن لب کو دلانی اس کا سمندر دلا اکرے تشنہ لب کو دانی اکرے تشن لب کو سمتر ٹرا دے عشق کا ایک سمندر کلا دے جا تو جلدی سے پردا دے یا تو پردے کو دے آ کے حسنے دال روی پر آ کے حسنے دہر کو جگمگا دے کو دے کر دے سوارتری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت اسلب تو میرا پھشاش میں سوچا پردیس میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ میرے منش محبوب رحمتہ اللہ علیہ کے منخات و ارشادات پر بگنی یہ مجموعہ ہے جو حضرت والا کے جنوبی افریقہ کے دسویں سفر نامے کا ہے مجلس بال ایشاب ڈربند درد محتبر کیا ہے مجلس میں حضرت والا کے دعائر اشار پڑھے جا رہے تھے جس کا مطلب ہے ہمارے درد کو یارت تو درد محتبر کر دے ہمارے سر کو لمحہ تو وقفے سنگ در کر دے سو <سؤال> ہمارے درد کو یارت تو دردے محتبر کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقف در کر دے آمین ارشا فرمایا کہ کے کا مسئلہ ہے کہ دو قسم کا حمل ہوتا ہے حملۂ صادق اور حمل قادم حمل صادق کی تعریف کیا ہے جس کا کے بعد بچہ پیدا ہو جائے وہ حملۂ صادق ہے اللہ تعالی کی محبت محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد صادق وہ ہے اس کے بعد عمل صالح پیدا ہو جائے صالحہ کی توفیق ہو جائے اور حمل قاب کیا ہے میودے میں گلی پیدا ہو جاتی ہے جس سے پیٹ پھول جاتا ہے اور عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ تین چار مہینے کا حمل ہے مگر جب ڈاکٹروں کو دکھایا تو پتا چلا کچھ نہیں بلی تو ایسے ہی ڈرنے غفلت کی ہلّی پیدا ہو جاتی ہے باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں عمل کچھ نہیں ہوتا جو صرف باتیں بنائے اور عمل نہ کرے اس کا درد غیر معتبر ہے جذبات ایج ہیں جو مرتب عمل نہ ہو اگر درد معتبر ہوتا درد سازش ہوتا تو عمل ظاہر ہو جاتا ہے یہی دعائیں یہی دعا میں نے کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درد معتبر دے دے اس کے بعد اعمال فالخان کی توفیق ہو جائے اعمال فاصفہ سے عبادت ہو جائے اعمال فاسفہ کے ساتھ کوئی ولی نہیں ہو سکتا فص اور ولایت ولاباد اور متضاد ہیں دونوں کلی میں تباہ ہے یعنی فص اور ولایت جمع نہیں ہو سکتے نافرمان یعنی گناہ اور اللہ کی دوستی ولایت اللہ کا کپڑ دونوں چیزیں متضاد ہیں گناہ گار ولی نہیں ہو سکتا اور ولی گناہ گار نہیں ہو سکتا الا نافرمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا لیکن جو نافرمانی سے توبہ کر لے وہ بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے ولایت اور نافرمانی میں تضاد ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان المتقون اللہ کے ولی صرف وہ بندے ہیں جو منتقی ہیں اور دوسرے مصرے میں درد معتبر کی علامت بیان ہوئی ہے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقت ہمارے سر کو ہر لمحہ وقت در کر دے درد معتبر وہ ہے جس کا سر اللہ کی چوکٹ کا ہو کر رہ جائے درد معتبر وہ ہے جس کا سر اللہ کی چوکٹ کا ہو کر اللہ کے دروازے پر جو سر جھکے گا تو اس کے لیے وقت ہو جائے گا غیر اللہ سے محبت کے لیے خالی نہ رہے گا جو سر اللہ کے لیے خالص بخت ہو جائے وہ غیر اللہ کے لیے کب ہوگا غیر اللہ کے موت اور گراجت سے اس کی حفاظت رہتی ہے آج کان مجاز کی کیا حقیقت ہے یہ بھی سمجھ لو کہ پیشاب کے مقام پر پیخانے کے مقام پر پاگل ہوتا عشق مجاز ہے ایسی گندی جگہوں پر عاشق ہونا کوئی شریف آدمی کا کام ہے حفاقت اور بے وقوفی کی انتہا ہے میری آہوں کو لطف خاص سے تو با اثر کر دے کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے میری آہوں کو لطف خاص سے تو با اثر کر دے کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے دیکھو حضرت کیئر کیسی بلاوت ہے میری آہوں ہماری तो تو ہیں لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا لطف خاص نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی توجہ نہ ہو ارادہ نہ ہو مشیت نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے میری آہوں کو لطف سے خاص سے تو با اثر کر دے ترنگ سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے حضرت والا نے ارشاد فرمایا جانے بے خبر جانی یعنی جانے واپل اللہ کی بڑائی سے اللہ کی عظمت سے اللہ کے قہر سے اللہ کی قدرت انتقامیاں سے جب آدمی خبر ہوتا ہے تبھی تو گناہ کرتا ہے اللہ تعالی کا اگر عارف ہو جائے عارف بلار ہو جائے اللہ کو پہچان لے اللہ کی غیر محدود طاقت غیر محدود صفات کو سامنے رکھے تو کیسے گناہ کرے گا اللہ کے راستے کے مرد کون ہیں یہ شاخ فرمایا کہ نفس چاہتا ہے حرام کام کو اور اپل کہتی ہے کہ حرام کام نہ کرو اس وقت نفس کا مقابلہ کرو تب مرد میدان کو ورنہ کیجڑے ہو چوریاں پہن کر بیٹھ جاؤ اللہ کے راستے میں چلنا تمہارا نصیبہ نہیں معلوم ہوتا ہمارے میرا صاحب کا شیر ہے اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ ہی جڑوں کا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ ہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی بات ہے حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی بات ہے خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ ہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی بات جو اللہ کے راستے میں ہمت سے کام لیتے ہیں اور نفس کو پٹک دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مرد فرمایا ہے جو کسی حال میں اللہ سے قافل نہیں ہوتے نفس کی حرام خواہشات کا خون کی لیتے ہیں وہ ہیں اللہ کے راستے کے شیر وہ ہیں اللہ کے راستے کے مرد دیکھو شیر حرم کا خون پیتا ہے اور اگر دھار مار دے کیا بات ہے اے؟ اے؟ اے؟ اے توجہ رکھا کیجیے تو ہمیں ضرورت ہوگی ہم کو مانگ لے کے آپ مضمون مضمون کے اس میں خلر ڈال رہے ہیں جب کی بات ہو اس کو وہ اور توجہ سے اور محبت سے سننا چاہیے کہ ادھر ادھر اشارے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں کتنے آدمیوں کو آپ نے متاثر کر دیا دین کی بات سننے سے میں خلل ڈال دیا اتنے پرانے ہو کر بھی کیسے کام کرتے ہیں بیٹھے ہوئے سب سے آگے ہیں اور پھر ادھر ادھر توجہ یاد سکتا پانی دوبارہ سنیے اللہ کے راستے کے مرد کون ہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کو پانی پینا ہے یہ کس کے لیے کہہ رہے تھے ارشاد فرمایا کہ نفس چاہتا ہے حرام کام کو اور آخر کہہ دیئے کہ حرام کام نہ کرو اس وقت نفس کا مقابلہ کرو تب مرد میدان ہو ورنہ ہی ہو چوریاں پہن کر بیٹھ جاؤ اللہ کے راستے میں چلنا تمہارا نصیبہ نہیں معلوم ہوتا ہمارے نیر صاحب کا شعر ہے خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ کی جڑوں کا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ ہیوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں جو اللہ کے راستے میں ہمت سے کام لیتے ہیں اور نفس کو پٹک دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مرد فرمایا ہے رضا لہی ولا رکھوں عن بھائی رحمان جو کسی حال میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے نفس کی حرام خواہشات کا خون پی لیتے ہیں وہ اوہ اللہ کے راستے کے شیر وہ اوہے اللہ کے راستے کے مرد دیکھو شیر ہرن کا خون پیتا ہے تو اگر ہار مار دے تو حضرت انسان چاہے پہلوان ہی کیوں نہ ہو وہ دودھ ڈوب جائے گا یہ طاقت اس میں کیوں ہے اس وجہ سے کہ جب شکار کرتا ہے تو ہرن کی گردن پر منہ لگا کر سارا خون پی جاتا ہے اگر آپ یہ اللہ والا بننا چاہتے ہیں تو نفس کا خون پی لیجیے نفس کی بری خواہشوں کا خون پینے کی عادت ڈالیے ورنہ اللہ کے راستے میں آپ کا کو کوئی حصہ نہیں اگر مرد ہو تو آ جاؤ میدان ہمت سے کام لوں یہ اللہ کا راستہ ہے اللہ نے خود فرما دیا کہ مجھ کو یاد کرنا مردوں کا کام ہے اور دنانوں اور گیجو کا کام ہے کہ ذرا سی خواہش پیدا ہوئی اور اللہ کو بھول گئے نفس ان پر غالب ہو گیا اور جو مردان خدا ہیں ان کی چھوٹی بڑی کوئی تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی یعنی استاب غفلت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتے یہی رجال اللہ بننے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی رجار اللہ یعنی اللہ کے راستے کا مرد بنا دے شیر کو حرک کا خون شیر بنا دیتا ہے جو انسان اپنے نفس کی بری خواہشوں کا فون پیے گا ولی اللہ ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ کے راستے کے مرد بنو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے ہمت کی ہے لیکن انسان ہمت چور ہوتا ہے اپنے نفس کے مزے کے لیے ہمت کو چراتا ہے تب گناہ کرتا ہے جتنے گناہ گار ہیں سب ہمت چور ہیں ہمت کو استعمال نہیں کرتے ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ ہمت ملی ہوئی ہے گناہ چھوڑنے کی پہلے گناہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے پھر تقواہ فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ تقوا کی ہمت نہ دیں اور تقوا فرض کر دیں یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے جو کہتا ہوں کہ میرے اندر گناہ چھوڑنے جو کہتا ہے کہ میرے اندر گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے جھوٹا ہے وہ اللہ کے احکام کی, کی تعمیل میں بدماشی کرتا ہے جان چراتا ہے اگر انسان پوری ہمت استعمال کر لے تو مزاج نہیں ہے کہ کوئی گناہ سے گناہ بھی گناہ نہ چھوڑ سکے اگر کسی کو پچاس سال سے گناہ کی عادت ہو وہ بھی ہمت کر لے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں قیامت کے دن آپ کو کیا ہو دکھاؤں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کی مدد آ جائے گی اور گناہ چھوٹ جائیں گے گناہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت انسان کی کھوپڑی پر سوار رہے لیکن جو جان بوجھ پر سوار رکھتا ہے تو پھر جوتے بھی پڑ جاتے ہیں اور عقل آ جاتی ہے لیکن شریف لوگ بغیر جوتے کے انسانیت سیکھ لیتے ہیں شریف بندہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اتنے محسن ہمارے اتنے کریم مالک ہیں کہ باوجود ہمارے گناہوں کے وہ انتقام نہیں لیتے ایک اللہ والے تھے انہوں نے جب یہ آیت پڑھی یا الانسان ما کریم انسان تجھ کو رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو ان بز نے روتے ہوئے کہا کرم کرموں اے میرے رب کریم آپ ہی کے کرم نے مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا کرم نہ ہوتا اور آپ فوراً انتخاب لے لیتے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا کوئی آفت آ جاتی تو روئے زمین پر کوئی انسان کوئی انسان گناہگار نہ ہوتا کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اب و کرم سے موقع دیا کہ اب توبہ کر لے اب توبہ کر لے مگر ظالم گناہ کرتا ہے اور توبہ کے سہارے پر گناہ کرتا ہے توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے والا احمق ہے کیونکہ توفیق توبہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے توبہ ایک چڑیا ہے مرہم کی جو ایمرجنسی کے لیے ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کو لگا دو لیکن مرہم کے بھروسے پر جان پوچھ کر کوئی ہاتھ نہیں جلاتا گناہ پر جری ہونا بہت ہی خطرناک ہے بس اللہ تعالی کا کرم ہے جو موقع دیتے ہیں بار بار توبہ قبول کر لیتے ہیں بس اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ سے وعدہ کریں ہم بھی وعدہ کرتے ہیں آپ سب بھی وعدہ کریں میں بھی وعدہ کرتا ہوں آپ سب بھی وعدہ کریں کہ آج کی تاریخ سے کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے چاہے جان, جان لی جائے جان دے دیں گے اگر اللہ کو ناراض نہیں کریں جان دینے ہی کے لیے تو مسلمان پیدا ہوا ہے اگر گناہ کرنے کی طاقت ہوتی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہ ہوتی تو ظلم ہو جاتا اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے تو جس نے پر کیا اسی نے سے رہنے کی طاقت کی طاقت دی ہے وہ بے غیرت اور کمی آدمی ہے جو طاقتِ ہمت کو استعمال نہیں کرتا نفس جو کہتا ہے اسے مان لیتا ہے ہمارے حضرت پھول پھول رحمت اللہ علیہ نے سستہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ جنگل میں تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اے نفس نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ تیرا کہنا میں کیوں مانوں ایک مولوی صاحب جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کا انکار کر رہا ہے کبوت کا پتوا لگا دیا خصل والے نے مولوی صاحب سے کہا کہ یہ تو پوچھو کہ میں کس سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیرا کہنا کیوں مانوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں سر سے لے کر پاؤں تک سارے راز اللہ کے بندے ہیں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا نافرمانی سے مکالا کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا میں جنت میں جانا چاہتا حاصل زندگی ارشاد فرمایا کہ میرا شعر ہے میری زندگی کا حاصل میری جیت کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا مرنا جب میں پاکستان سے پھول پور گیا تو وہاں میرا یہ شعر ایک شاعر نے پڑھ کر سنایا تو پولپور والوں نے کہا کہ جس نے تمہاری جوانی کا زمانہ نہیں دیکھا وہ اس شعر کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تم نے تو اس خبر करके کر کے دکھلا دیا کہ ساری زندگی حضرت پھول پوری کی خدمت میں گزار دی اس شعر کا مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تم کو شہر پر ہوتے ہوئے دیکھا جینے اور مرنے کے کیا معنی ہیں اللہ کے لیے جینا یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں جیو اللہ کے کامل فرما بردار بن کر زندہ رہو جب تک سانس رہے جب تک موت نہ آئے نماز روزہ کرتے رہو اور اللہ پر مرنا کیا ہے اللہ کی نا چھوڑنا بس اس میں جان نکل جاتی ہے بعض لوگوں کو گناہ چھوڑنا موت معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو مرنے سے تعبیر کیا ہے تو جینا اور مرنا کیا ہے اللہ کے لیے جیتے رہو یعنی اللہ کو راضی کرتے رہو اور اللہ پر مرتے رہو یعنی گناہ چھوڑتے رہو گناہ کی لذت چھوڑنے کی تکلیف برداشت کرتے رہو یہاں تک کے موت آ جائے واب پر ہتھیٰ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرتے رہو یعنی مجھ کو راضی کرتے رہو اور میری ناراضگی سے بچتے رہو یہاں تک کے تم کو موت آ جائے اور میرے بن کر میرے پاس آ جاؤ پھر ہم کہیں گے سب خلی کی عبادی داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں بر خلی جنتی پھر جا کے پوروں سے لپٹ جاؤ اور جنت کی نعمتیں استعمال کرو اور پھر آؤ اللہ والوں سے ملو ان سے بار بار ملتے رہو اور جنت کا لطف بڑھاتے رہو کیونکہ اللہ والوں سے ملنے میں اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہوگی بھی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت اور معرفت بڑھتی رہی سبحان اللہ کیونکہ اللہ والوں سے ملنے میں اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہوگی اور اللہ کی محبت اور معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ حوروں میں اور جنت کی نعمتوں میں مزہ بھی جائے گا اور یہ صحبتیں وہاں انہیں کو زیادہ ملیں گی جو یہاں زیادہ رحم اللہ کے ساتھ رہیں جتنا یہاں الحاق ہوگا صالحین کے ساتھ سارہ اس اس اسی طرح کا الحاق اللہ تعالی وہاں بھی عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو یوم محسر میں اور جنت میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ دکھ و جہی کے ساتھ نصیب مصیبت اللهم اصح departed على سيدنا و lifتنا و عام والماء اللهم انظرك بية اشفة أن انك انت الله لا اله الا انت Gift الذي لم يرد و لم يوند و لم يكن له قصةkit الاول احج اللهم انظرك بية انا لك consoles لا اله الا انت المتنان و حفظ سحيذا و روي و ري صبي يا حب يا قد راحل يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اغفر ليكم واغفر رحما تشاروا من امرئكم اصحى دنا في الداوين وكلنا ولا تكن علينا ونصنا امامنا علينا واعيدنا من هم الدين وقهر الرجال وشمات الاعداء صل وسلم يا رب نبيك محمد الله عليه كلنا وجعلنا اللهم كل ما اولعنا إليه رب محببني وفي نصي لك فضلك فاقي اعم الناس فعنني فغن سيال امراضك فجنبني اللهم اللهم لا تغنا فانك قد عالم ولا غائبه عنا فانك قال يفوض فاستوكن الله عز الذي لا اله الا هو القيوم من كل جنب واذولين اللہ وجالنی شکور وی آئی اللہ, اللہ جو کچھ پڑھا جو یہاں آنا ہوا سننا سنانا ہوا اے اللہ محض اپنے پھل سے سب, کے سب کو قبول فرما کے نتیجے میں ہم کو ہمارے صالح کی توفیق نصیب فرما لیجئے اور غیر صالح مال سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ جو ہمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس کے پورے پورے استعمال کی توقع پتا فرمائیے فی الحال ہم میں سے ہر شخص کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے تمام دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اے اللہ آپ کا جز خاص نصیح اے اللہ ہمارے موشدین کی نظر کام اور ان کی محبت دعاؤں کے سب میں اے اللہ میں سے کسی کو یا اللہ ہم اللہ ہم سب کو پاس نہیں سمجھتے ہیں یا اللہ اور جائش یقین کی فتح امتحاد تھا اللہ سے یقین کی فتح امتحاد تھا یا ملا کا تم روح ولا مالا کسول بہت مالا فرجا ورزقا من جميع تمام دواما الغناء عن الناس ولا جم بلاکل شوقار محمد مسمعی بدلاجی نہ پانی پانی پینے میں پیاری کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اس میں ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کوششیں بڑے بڑے, بڑے قرب کی ذریعہ ہیں اللہ تعالی کے قرب کے بڑے بڑے انعامات سے نوازنے والی ہیں قل ان گنتم ٹھب اللہ تریوانی <وَمْلًا> کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم چاہتے نبی آپ کے حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہتے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو میری شرن چلو جو جو کام میں کر رہا ہوں بالکل ایسے ہی میں بس میری اتباع کرتے جاؤ نفل کرتے جاؤ تو پانی پینے میں بھی شہر سنتیں ہیں اتنا چھوٹا سا عمل ہے اور ہے اپنی ضرورت پر راحت کے لیے لیکن قیمتی چھ سنتیں صرف پانی پینے بسم اللہ پڑھ کر پینا بیٹھ کر پینا سب عام سی بات ہے کوئی محنت کوئی کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا کوئی محنت نہیں صرف تھوڑی سی استعدار کی بات ہے اور محبت کی بات ہے اس کے دل میں محبت بڑھانی ہو سنتوں کی اتباع اختیاری کرے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا انعام اللہ کی محبت میں وصول ہو جائے گا اللہ کی محبت حاصل ہوتی رہے گی جس میں لا پڑ کر پینا بیٹھ کر پینا تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا لینا اور پانی پینے اور پانی کو دیکھ کر پینا دیکھو اس میں بھی ہمارا فائدہ مجھ سے ہے کہ اگر پانی میں کوئی برا کچرا ہوگا تو اس سے ہم یہ ہو جائے گی اس کو استعمال نہیں کریں گے نقصان سے کوئی نہیں ہوگا لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ ہمیں جو حکم ہے ہمیں تو وہ بچا لانا ہے اس میں ہمارا فائدہ تو خود بخود ہے لیکن ہمیں فائدہ سوچ کے کام نہیں کرنا بلکہ تاج سمجھ کے کام کرنا تاج کرنی ہے تو اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی پانی کو دیکھ کر پینا اور پانی پینے کے بعد الحمد للہ کہنا اور جد کر لو تو اور بھی اچھا ہے الحمدللہ للہ لدی صفانہ آردن کو برحمتی بلند یار ایک دعا بھی پڑھ لے تو اور بھی بڑھیا ہیں تو اس نے اپنی راحت کے لیے اپنے آرام کے لیے پانی دیا لیکن اس میں بھی اللہ کی محبت کے خزانے بنے ہوئے ہیں ہر کام ہم سنت کے مطابق کرنے بھی ہم سب بھی سارے دوست اور سب والے اور چھوٹے بچوں کو بھی یہ جی طریقہ مناسب معلوم ہوتا ہے ورنہ جو بھی مناسب طریقہ ہو سنتوں کو سکھایا جائے تو یہ پانچ منٹ کو رات کو سب کو بیٹھ بیٹھ لے کے بیٹھ جائیں کھانے کے بعد یہ کوئی اور مناسب وقت ہو جب سب گھر میں موجود ہو تو ایک موقع کی سنت کو کتاب سے پڑھ کر سنا لیا جائے تو انشاءاللہ بچوں کے کام میں پڑتی رہے گی اپنے بھی زبان سے نکلے گا جب زبان سے نکلے گا تو عمل کی بھی توحید انشاءاللہ شاء ہو ہی جائے گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک موقع کی سنت اگر روزانہ بیان کر لی جائے پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کا دوبارہ راہ ادا کر لیا جائے تو اس طرح آہستہ آہستہ سنتوں کو کم از کم علم تو ہو جائے گا جب علم ہو جاتا ہے تو اللہ سے عمل کی توفیق مانگے اپنے لیے بھی گھر والوں کے لیے بھی عمل کی توفیف بھی نصیب ہو جائے گی ایک ایک سنت جو ہے کروڑوں کروڑوں کم ہوتی ہے ظاہر تو ہیں اللہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لے کے ایک سنت کو بھی معمولی نہ سمجھو کسی طرح ایک گناہ کو معمولی نہ سمجھو گنا ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لئے بعض اوقات بہانہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کروایا اور اسی طرح نیکیوں کی خوب شوق اور توفیت بھی مانگے اور خوب اہتمام کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اپنے مشاعر سے پوچھ کر جو اس کو انجام دیتا رہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر اور مخصرت کا بہانہ بن جائیں گی چلو ان کی مزلومانہ کس سے سنو گئی بیچارے بڑے مظلوم ہیں بس ہے تو اور بھی بہت خوش لیکن سامنے کے اگر مناسب ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح کیے ہوئے تھے آنکھوں کا علاج دل کا علاج وغیرہ وغیرہ بیوی نے نہر غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو سکرین پر آیا لا علاج <laughs> شوہر نے نئی نویلی بیوی کو فون کر کے کہا کہ آج کھانا مت بنانا میں سیکنڈ بائک سے کھانا لے کر آؤں گا کہنے والے کہتے ہیں کہ میںوہر نے نئی نویلی بیوی کو فون کر کے کہا کی آج کھانا مت بنانا میں سیکنڈ وائف سے کھانا لے کر آؤں گا کہنے والے کہتے ہیں کہ گھر پہنچ کر شوہر نے گھر کی گھنٹی بجائی اور پھر جب ہوش آیا تو آئی سی یو میں خود کو پایا بعد میں ایلیا کو پتہ لگا کہ دس سیکنڈ وائف ریسٹورنٹ کا نام ہے لڑکی اپنی دادی سے میں स्कूल نہیں جاؤں گی مجھے में میں لڑکے हैं ہیں دادی بہانے बना میں تو روزانہ وہاں سے گزرتی ہوں وہاں تو کوئی مجھے نہیں چھیڑتا نے کہا کہ ایک لڑکا بولا اس پیڑ سے سیکھو وہ جب شکار پہ جاتے ہیں اور پیڑ چلاتے ہیں تو اس سے پہلے شکار تک پہنچے وہ خود شکار تک پہنچ جاتے ہیں اس کا بولا یہ کیا بات ہوئی ارے جب میرے والد گولی چلاتے ہیں تو اس سے پہلے گولی شکار تک پہنچے وہ شکار کو دروش لیتے ارے چھوڑو ہمارے اباس سرکاری افسر ہیں پانچ بجے چھٹی کا ٹائم ہے اور وہ تین بجے ہی ہوتے एक लड़की एक लड़की के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए तो माँ ने कहा कि तुम कोई बात ना करना तुम कोई बात न करना लड़की जब लड़की के सामने चाय रखने गई तो लड़का बोला अरे बहुत धर्म है अरे बहुत धर्म है लड़की बोली ابراہ من عاد عمراند والا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجازب بیٹھ دیے اور اس فقیر سے محبت اور ان کو گزشتہ دنوں حاضری احمد شریف نصیح ہوئی وہاں حال کعبہ شریف نے کیے اشعار ہوئے سنا رہے نہ لوٹا खाली کو خالی ہاتھ اے مولا تج اس گھر سے نہ لوٹا مجھ کو خالی ہاتھ اگر لوٹا رہا ہے پھر پتا ملتا ہے کس طرح سے اگر لوٹا رہا ہے تیرے پتا ملتا ہے کس طرح سے نہ لوٹا مجھ کو خالی ہاتھ اے مولا تو اس گھر سے اگر لوٹا رہا ہے تیرے پتا ملتا ہے کس در سے یہ گاریرا کے گاگاری میں کاٹی ہے عمر میں نے اشارہ تیرا ہو جس دم تو یہ آتی میرے پر سے اشارہ تیرا ہو جس دم تجی وہ بلاواتا آیا ہے جبھی میں پھر سے آیا ہوں نہیں دیکھا یہاں تر کسی کو ماج سے تیرا آیا ہے جبھی میں پھر سے آیا ہوں نہیں دیکھا آتے کسی کو مال سے ڈر سے بکارا ان کا میں نے چاہیے کیسے میرے دشمن بگارا ان کا میں نے کیا ہے یہ کیسے میرے دشمن پنا سے پنا چاہتا ہوں مالک نو شیتان کے شر سے چاہد ہے تیری الفت ہی الفت ہو میرے دل میں یہ چاہت ہے تیری الفت ہی الفت ہو میرے دل میں آنکھیں خوش ہوتی ہی نہیں انجام کے ڈر سے چاہت ہے تیری الفت <سؤال> ہی الفت <سؤال> ہو میرے دل <سؤال> میں آخ <سؤال> ہوتی نہیں انجام کے ڈر سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ